و قال ان قالی خ تاریخ تلاق او قالہ تلقین افس کی فلحا انتو پل خفس مادامتھی مجل سا دالکھ قَامَتْ مِنْهُ کا أَخَذَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ آخر الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا طلاق کے مسائل چل رہے بھائی ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اختاری نفس کی تو اپنے نفس کو اختیار کر لے اپنے نفس کو کیا کر لے اختیار کر لے بیزار اور اس کے ذریعے طلاق کی نیت کرتا ہے خاون کس چیز کی نیت کرتا ہے طلاق کی نیت کرتا ہے کیونکہ یہ شریف تو ہے نہیں یا اپنی بیوی سے کہا اس نے تلقی نفس کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے یہ پہلے تو کیا کہا پہلا ہے لفظ کیا ذکر کیا صاحب قدوری نے ساری <سؤال> نفس کی تو اپنے نفس کو اختیار کر لے یعنی مجھ سے جدا ہو جا یا اسے کہا تلقی نفس کی تو اپنے آپ کو کیا دے دے طلاق دے دے تو کہتے اسے اختیار ہوگا یہ خامن نے اختیار دیا ہے اور یاد رکھیے اختیار جو ہے مجلس کے جب تک مجلس ہے اس وقت تک رہتا ہے مجلس جب ختم ہوگی اختیار بھی ختم ہو جائے گا مجلس یہ اختیار دیا ہے خامن نے بھائی اختاری نفس کی یا تعلیقی نفس کی یہ اختیار دیا سمجھ میں یہ یوں کہ یہ تم ہے مولانا مالک بنا رہا ہے اور مالک بننے کا جواب اسی مجلس میں ضروری ہے جیسے بے و شیرا میں آپ جانتے ہیں ایجاب جس مجلس میں ہوا ہے اس کا جواب قبول بھی اسی مجلس کے اندر ہونا چاہیے بھائی ورنہ کیا ہو جائے ایجاب ختم ہو جاتا ہے تو یہاں بھی اختیار دے رہا ہے یہ یوگ مالک بنا رہا ہے اور مالک بننے کا جواب اسی مجلس میں ضروری ہے کہ میں مالک بنتا ہوں یا مالک نہیں بنتا لہذا اگر اسی مجلس کے اندر اس نے کہا کہ اختر تو نفسی میں نے کیا, کیا اپنے نفس کو اختیار کیا تو اسے ایک طلاق بائن ہو جائے گی بھائی ایک طلاق اور اگر اس وہ جو خامن نے کہا تلقی نفس کی تو اپنے نفس کو کیا کر طلاق دے دے اب اسی مجلس کے اندر اسے اختیار ہے جیسے ہی ختم ہوگی اختیار بھی ختم ہو جائے گا اب اسی مجلس میں وہ کہتی ہے تلق تو نفسی میں نے اپنے آپ کو کیا دے دی طلاق دے دی تو ایک طلاق واقع ہوگی اور وہ طلاق بھی رجعی ہوگی کون سی ہوگی کیونکہ خامن نے کیا کہا تھا تلقی نفسی اور تلق سے اور یہ سریح ہے مولانا طلاق کے اندر اس کا اور کوئی معنی نہیں نکلتا اور سری کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوا کرتی ہے طلاق رجعی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی جبکہ اختاری نفسہ کی کے اندر طلاق بائن واقع ہوگی کیونکہ جدائی کس کے ذریعے آتی ہے طلاق بائن کے ذریعے آتی ہے مسئلہ سمجھ میں آ بھائی تو دیکھیے کتاب پر وَإِن قَالَ اگر کہا خامن نے اپنی بیوی سے اختاری نفس کی تو اپنی نفس کو اپنی ذات کو اختیار کر لے یونالی کا طلاق نیت کرتا ہے اس کے ذریعے خامن طلاق کی میں نے بتایا کہ نایات میں سے ہے یہ چونکہ اور کنائے کے اندر نیت کا ہونا ضروری تو نیت بھی اس نے طلاق کی کی ہے اس کے ذریعے اوقال تلقی نفس کی خامن نے اپنی بیوی سے کہا تلقی نفس کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے فلاح تلقہ بس اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق دے دے اپنے آپ کو جب تک وہ اس مجلس میں ہے فی مجلس جب تک اس مجلس میں ہے تو کوئی ایسا فیل کر لے جو اعراض پر دلالت کرے تو بھی اختیار ختم ہو جائے گا بھائی مجلس کا یہ معنی نہیں جب تک بیٹھی ہوئی ہے اسے اختیار ہے کوئی یعنی کوئی ایسا فیل کر لے تو جو اعراض پر دلالت کرتا ہو تو معلوم ہوا بھائی مجلس وہ ختم ہوئی مولانا نہیں مجلس مساف خامن نے کیا کہا اسے بھائی کل لکی نف سکی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے تو کب تک طلاق دے سکتی اپنے آپ کو Pu اسی مجلس میں اور مجلس کا کیا معنی میں نے کیا Why? جب تک کوئی ایسا عمل نہ کر لے جو اعراض پر دلالت کرے یہ وہی مجلس yeah. ہے لیکن اب بیوی بی نے اپنے آپ کو طلاق دینے کے بجائے بھائی کوئی اور کام شروع کر دیا اسی وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے کوئی اور کام شروع کر دیا بھائی سمجھ میں آیا تو جواب نہیں دیا تو یہ اس کا یہ کام کرنا اعراض پر دلالت کر رہا ہے کیا کر رہی ہے وہ اعراض کر رہی ہے اس نے منہ اس بات سے منہ موڑ لیا ہے بھائی اگر اس کی رضا ہوتی تو وہ تو فوراً کیا کرتی طلاق کو واقع کرتی بھائی سمجھ میں آیا بھائی مثلاً وہیں بیٹھے بیٹھے بھائی اس نے موبائل نکالا اپنی سہیلی سے گپ شپ شروع کر دی بھائی یہ تو اور دوسرا کام اس نے شروع کر دیا اس کے اس بات کا جواب نہیں دیا لہذا کیوں سم کہیں گے مجلس کیا ہوئی ختم ہوئی اختیار ختم ہوا بھائی فہم کامت مین ہو پس اگر وہ اس مجلس سے کھڑی ہو گئی دیکھو کھڑا ہونا بھی کس چیز پر دلالت کرتا ہے پر اگر اسے قبول کرنا ہوتا تو بیٹھے بیٹھے قبول کر لیتی ہے کھڑی ہوئی ہے معلوم ہوا اس کو یہ بات پسند نہیں ہے, کر رہی ہے تو اختیار ختم فن کا مت اگر وہ اس مسجد سے کھڑی ہو گئی اور اقادت کی عمل آخارا یا شروع ہوئی کسی اور کام کے اندر خر اجل امر یہ دیا نکل جائے گا معاملہ اس کے ہاتھ سے وہ ان اختارت نفسا اور اگر اس نے اختیار کیا اپنی ذات کو فیقو خاون کے اس قول کے اندر اختاری نفس کی کے اندر کانت واحدتن باینا تو ایک طلاق ہوگی اور کون سی ہوگی بائنا کیونکہ خاون نے کہا اختاری کی اپنے نفس کو اختیار کر یعنی مجھ سے جدائی کو جدا ہو جا اور جدائی کون سی طلاق کے ذریعے آیا کرتی ہے سلاقے باين کے ذریعے جدائی آیا کرتی ہے پھر وہاں دوبارہ نکاح کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ رجعی کے اندر تو گویا نکاح ابھی بھی ہے۔ دوبارہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں خامن جب چاہے کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے۔ ولا یکونوا ثلاثا اور تین واقع نہیں ہوں گی و ان وزوج ذالکا اگرچہ خامن اس کی نیت کرے ماننا خامن اگر تین کی نیت بھی کر لے پھر بھی تین واقع نہیں ہوں گی اختیاری کے لفظ سے بلکہ کون سی آئے گی ایک ہی طلاق بائن آئے گی بھائی سمجھ میں کیونکہ اختیار دے رہا ہے اور یہاں پر آ... اس کے اندر آ... آ... انواع نہیں ہوں گی مارانا ایک ہی نو ہے جدائی اختیار کر لے گی ایک طلاق بائن سے ہو جائے گی بھائی ولا بدم ان ذکری نفس فی کا لامی ہی اوفی اور ضروری ہے کہ نفس کا لفظ ذکر کیا جائے نفس کا لفظ ذکر ہو مولانا نفی کلامی ہی خامن کے کلام میں اوفی کلامی ہا یا عورت کے کلام کے اندر خامن کی یا بیوی بی کے کلام کے اندر نفس کے لفظ کا ذکر ہونا ضروری ہے مثلا خامن نے کہا اختاری نفس کی تو نفس کا لفظ آ گیا یا بیوی بی نے پھر جواب میں کیا کہا اختر تو تو نفس کا لفظ ذکر ہونا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر پتا نہیں چلے گا کس چیز کو اختیار کر لے کیا مانا ہے بھائی پوری طرح بات واضح نہیں تو ہو سکتا ہے وہ بعد میں بھئی اور مانا تھا میرا وہ ان تلقت نفسها ہی اور اگر اس نے اپنے آپ کو بیوی نے طلاق دے دی خامن کی اس قول کے جواب میں تلقی نفس کی واحد تو یہ ایک ہی رجعی ہوگی ایک ہوگی اور رجعی ہوگی رجعی کیوں ہوگی مولانا کیونکہ تلقی کہا تھا کامن نے اور یہ صریح لفظ ہے طلاق کے اندر اور لفظ سری سے طلاق رجعی ہوا کرتی ہے وَإِن وہ ان وَقَدْ نفس اراد کا وقانہ عَلَيْهَا اور اگر اس نے طلاق دے دی اپنے آپ کو تین طلاقیں اور اس حال میں کہ خامن نے بھی تین کا ارادہ کیا تھا خامن نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا وقع نہ تو یہ تین اس پر کیا ہو جائیں گی واقعی بھائی واقع تو ہے ایک طرح جوڑی طلاق لیکن اگر خامن نے تین کی نیت کی تھی اور بیوی نے بھی اپنے اوپر تین واقع کر لی تو تینوں واقع ہو جائیں گی کیا ہوں گی تینوں واقع ہو جائیں گی بھائی تینوں کیوں واقع ہوں گی تینوں تو واقع ہونے کی صورت میں نے ذکر کی تھی جہاں سریح اور کنایہ کی بحث ہم نے شروع کی تھی وہاں بتلایا تھا کہ اگر مصدر کا لفظ آ جائے مصدر تو مزد اس میں جینس ہے وہ قلیل اور کثیر پر بولا جاتا ہے وہاں ایک کی نیت بھی ٹھیک ہے تین کی نیت بھی ٹھیک ہے ایک کی نیت اس لیے صحیح کیونکہ وہ فرد حقیقی ہے اور تین کی نیت اس لیے صحیح کیونکہ وہ فرد حکمی ہے یعنی ساری جنس مراد ہے تمام افراد کا ایک مجموعہ ایک فرد بنا کر وہ سارا مراد لے لیا تو وہ فرد تو نہیں لیکن حکمن کیا ہے حکم دے دیا ایک فرد والا تو وہ فرد حکمی ہے بھائی فرد تو یہاں یاد رکھیے جب کوئی کسی فیس کا امر دیا جاتا ہے تو امر دراصل اس میں مصدر کا امر ہوتا ہے مثلا میں نے کسی سے کہا اے زرب یہ اصل میں تھا افعل فعل, فعل الفاظرب اصل میں کیا تھا تو ضرب والا فیل سر انجام دے اسی کو مختصر کر کے کیا کہہ دیا میں نے اے زرب تو اصل میں یہ کیا تھا افعل فعل سے اسی طرح میں نے کہا کسی سے کہا اشرب اش پی لے دراصل یہ کیا تھا افعل الگ شرب تن سا کام سر انجام دے دے شرب والا کام سر انجام دے دے سورج سمجھ میں آئی تو یہاں بھی خامد نے کہا تلقی تل تک آپ طلاق دے دے یہ اصل میں کیا تھا فلی فعل طلاق تو کون سا فیل سر انجام دے طلاق والا فیل سر انجام دے تو طلاق مصدر آ گیا یا نہیں آ گیا بھائی تو لہٰا اور مصدر کے ذریعے فرد حقیقی کا ارادہ بھی صحیح اور فرد حکمی کا ارادہ بھی تو ایک بھی ہو سکتی ہے اور اگر تین کی نیت کی ہو تو تین بھی واقع ہو سکتی ہیں مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی یہ معنی ہے وہ ان طلقات نفساھا ثلاثا وقد ارادت زوج ذلك وقان عليها اور اگر اس نے طلاق دے دی اپنے اپ کو تین بیں اور اس حال میں کہ خامن نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا وقان علیھا تو یہ اس پر واقع ہو جائیں گی و ان قال لها طلقي نفسك متا شئتی اور اگر خامن نے اپنی بیوی سے کہا تو طلاق دے دے اپنے اپ کو متا شئتی جب تو چاہے جب تو چاہے اب مجلس کے بعد بھی وہ کیا کر سکتی ہے اپنے آپ کو طلاق کیونکہ خامن نے خود واضح لفظوں میں کہہ دیا جب تو چاہے تو مجلس پہ صرف بات منحصر نہ رہی مجلس کے بعد بھی کیا کر سکتی ہے وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی تو کہتے ہیں تلقین افس کی متاشی تھی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے جب تو چاہے فلاح ان تو تلقا نفس حافل مجلس وبادہ تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق دے اپنے آپ کو مجلس کے اندر وبادہ اور مجلس کے بعد بھی جب چاہے دے سکیے وہ تلق مراسی بہ یاد رکھیے ایک ہے اختیار ایک ہے توکیل وکیل بنانا اختیار اسی مجلس تک رہتا ہے کسی کو آپ نے کسی کام کا اختیار دیا تو اسی مجلس میں اختیار ہے قبول کرے یا اسے رد کرے لیکن وکیل بنایا ہے وکیل آپ جانتے ہیں اسی مجلس تک نہیں ہوتا میں نے آپ سے کہا جاؤ بھائی میری یہ گاڑی فروخت کراؤ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو کیا اسی مجلس کے اندر ہی آپ فروخت کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں جا کر بعد میں بھی کر سکتے ہیں تو بعد میں بھی رہتی ہے لیکن اختیار بعد میں نہیں رہتا تو اختیار اسی مجلس تک ہے مجلس ختم اختیار ختم لیکن وکالت مجلس تک نہیں ہے بلکہ مجلس کے بعد بھی ہے تو اب ایک شخص نے اپنے اے اے اے کسی ساتھی سے کہا کسی اور آدمی سے کہا تلخمرا مراتی میری بیوی کو طلاق دے دو میری بیوی کو طلاق دے دو تو یہ مانا نا اختیار نہیں دے رہا اسے اسے وکیل بنا رہا ہے کیا کر رہا ہے اور وکالت مجلس تک ہوتی ہے یا مجلس کے بعد بھی مجلس کے بعد بھی لہذا وہ آدمی اسی مسلس میں طلاق دیتا ہے اس کی بیوی کو یا مجلس کے بعد طلاق دیتا ہے دونوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی بھائی تو دے کہتے ہیں وہ تل قمراتی اور جب کہا کسی آدمی سے کہ تم میری بیوی بی کو طلاق دے دے فلاح ہو تل کہا مجلس و تو اس, کو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی بیوی بی کو طلاق دے دے مجلس کے اندر اور اس مجلس کے بعد جہاں جب چاہے وہ ان قال تل کہا انشیتا اگر یہ لفظ ہے خامن نے لکھا تو میری بیوی کو طلاق دے دے ان شیئر اگر تاہے تو اگر تو چاہے تو کیا کر میری بیوی کو طلاق دے دے یہ وکیل بنا رہا ہے یا اختیار دے رہا ہے یہ واضح ہے ہمارا نا اختیار دے رہا ہے اور اختیار ان شیئرتا اگر تاہے اور یہ پھر کب تک رہے گا مجلس تک بھائی وإن قالت للقاء إن شيتا اور اگر اس شخص سے کسی شخص سے یہ کہا کہ تو طلاق دے دے میری بیوی کو إن شيتا اگر تو چاہے فله أي مطلقها في المجلس خاصتا تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دے دے مجلس کے اسی مجلس میں خاص طور پر اسی میں دے سکتا ہے بعد میں نہیں وإن قال لها إن كنت تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق خاور نے بیوی سے کہا ان تو تب فنت فال अगर اگر مجھ سے محبت کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے بیوی نے کہا ہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں فوراً طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ دل میں نفرت ہی کیوں نہ ہو یا خامد نے بیوی سے کہا ان کو انت اگر تو مجھ سے بغض رکھتی ہے تو مجھ سے یعنی نفرت کرتی ہے بغض کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے بیوی بی نے کہا ہاں میں کیا کرتی ہوں تجھ سے بغض رکھتی ہوں فوراً طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ جی دل میں محبت ہی کیوں نہ ہو بھائی کیا وجہ ہے طلاق کیوں واقع ہوگی اگرچہ جی دل میں اس کے خلاف ہے اس نے تو کہا کہ خامن کامن تو کیا کہا تھا اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے تو تجھے طلاق اور بیوی کے تو دل میں کیا ہے نفرت ہے اب وہ کہہ رہی ہے نہیں مجھے تم سے محبت ہے وہ کرام کیا فرماتے ہیں فوراً طلاق واقع ہو جائے گی حالانکہ وہ تو محبت تو کرتی نہیں ہے تو طلاق کیوں واقع ہوئی وجہ یہ مولانا یہ دل کا فیل ہے اس پر کوئی شخص مطلع نہیں ہو سکتا سمجھ میں آئے اب مطلع ہونے کی ایک ہی ای صورت تھی کہ وہ زبان سے بتلائے اور اس نے خود زبان سے کیا بتلایا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اب دل میں بے شک نفرت ہے لیکن اس کا پتا تو نہیں چل سکتا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اب تو ہم زبان پر فتوا لگائیں گے اور زبان سے اس نے خود ظاہر کر دیا کہ کیا کرتی ہے محبت کرتی ہے تو معلوم ہوا کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے یا اس نے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے بغض کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے اس نے خود زبان سے کہہ دیا میں کیا کرتی ہوں تم سے بغض کرتی ہوں تو اب تو ظاہر پر یہ فتوا لگے گا اور ظاہر کے مطابق اس نے خود کہہ دیا کہ میں کیا کرتی ہوں تم سے بغض رکھتی ہوں طلاق ہو جائے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی وہ انقال خامن نے اپنی بیوی بی سے کہا انکنتی تخت بینی اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہے اور توی یا تو مجھ سے نفرت کرتی ہے یا دشمنی کرتی ہے فنتن تو تجھے طلاق ہے فقالتانا میں تم سے محبت کرتی ہوں او اب یا میں تم سے کرتی ہوں وقعت طلاق طلاق واقع ہو جائے گی وہ کان کی قلبی ہا خلافرت اگرچہ اس کے دل میں خلاف ہی اس کے کیوں نہ ہو جو اس نے ظاہر کیا جو اس نے زبان سے ظاہر کیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو دل میں پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی وہ ان تلم روتی ہی تلا کم با اندی و ان مات بادن فضا میرا یاد رکھیے بھائی جب کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت صحت میں اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے بھائی تو سلاق بائنگ دینے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا اب وہ عورت اس سے وارثہ نہیں بنے گی یعنی شخص کا انتقال ہو جائے عزت کے اندر ہی کیوں نہ ہو جائے شخص کا انتقال وہ عورت اب وارثہ نہیں بنے گی اسے مال وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے سورج سمجھ میں آئی کیا ذات بیان ہوا کہ اگر حالت صحت کے اندر عام حالت کے اندر کوئی شخص اپنی بیوی بی کو کون سی طلاق دے دے طلاق, طلاق بائن دے دے تو پھر اس صورت کے اندر بھائی وہ عورت اب اس کی وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے طلاق بائن کی وجہ سے لیکن اگر کوئی شخص مرض الموت کے اندر اپنی بیوی بی کو طلاق بائن دیتا ہے تو پھر وہ وارثہ بنے گی عزت کے اگر عزت کے اندر اندر کامن کا انتقال ہو گیا مرض الموت بھائی ایک شخص اب اسے یقین ہو گیا اتنا بیمار ہو گیا کہ اب موت یقینی ہے اب بچنے کی صورت نہیں ہے اتنا بیمار ہو گیا بھائی اب اس مرض الموت کے اندر بھائی وہ اس نے بیوی بی کو کون سی طلاق تھی طلاق بائیں دے دی تو حالت صحت میں طلاق بائن کا اور حکم تھا وہاں وارثاں نہیں بنتی تھی چاہے عیدت کے اندر ہی خامن کا انتقال ہو جائے لیکن یہاں پر جب اس عیدت کے اندر اگر عورت خامن کا انتقال ہوا تو عورت کیا بنے گی اس کی وارثہ بنے بھئی کیا وجہ ہے یہ فرق کیوں آیا وجہ یہ مرا نا کہ جب انسان مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ بات بھائی جب انسان کس میں گرفتار ہو جائے مرض الموت میں گرفتار ہو گیا اب پتہ لگ گیا اب اس کا بچنا مشکل ہے تو اب وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے اور یہ عورت اس کی بیوی بی ہے تو یہ بھی وارثا میں سے ہے تو اس کا بھی حق کیا ہوا اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا اب یہ شخص اس حالت میں اس کو طلاق بائن دینا چاہتا ہے یہ فرار چاہتا ہے اس عورت اس بات سے کہ یہ اس کی وارثہ بنے بھائی سمجھ میں آیا بھائی عورت کو وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے وراثت سے محروم کرنا حالانکہ اس کا تو حق متعلق ہو چکا ہے یہ تو مرز الموت ہے تو لہذا اس وجہ سے حکم بدل گیا اور کیا حکم لگایا گیا عدت کے اندر اندر ابھی طلاق بائن تو ٹھیک ہے ہو گئی لیکن عدت کے اندر اندر اگر خامد کا انتقال ہو گیا تو یہ عورت وارثہ بنے گی تو یہ شخص فرار چاہتا تھا اس کے اس فرار کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا یہ چاہتا تھا یہ میری وارثہ نہ بنے لیکن اس کا تو حق متعلق ہو چکا تھا لہذا اب اس فرار کو کیا کر دیا جائے گا فرار کو رد کر دیا جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آ اگر عزت کے بعد عورت کی عزت پوری ہو گئی اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا پھر تو بالکل نکاح ختم ہو چکا لہذا اب وہ وارثہ نہیں بنے گی جبکہ طلاق رجعی کے اندر تو بال اتفاق عورت وارثہ بنتی ہے کیونکہ وہاں نکاح ٹوٹا ہی نہیں بھائی جب تک عزت ہے نکاح نہیں ٹوٹا بھائی سورج سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وہ انط اللہ کا رج الم آتا جب طلاق دے دی کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنے مرض الموت کے اندر طلاقم بائیں کون سی طلاق دی طلاق بائن بائیں فام اپل عزت شخص مر گیا اس حالت میں کہ وہ عورت حدت کے اندر ہی ہے وہ ریت تو یہ عورت اسے وارث ہوگی اور اگر وہ شخص مرا ہے اس عورت کی عدت کے گزرنے کے بعد فلا میرا تو اس عورت کے لیے کوئی میرات نہیں ہے بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی انشا اللہ تعالی اچھا بھائی ایک شخص نے اپنی بیوی بی سے کہا انشا اللہ تعالی تجھے طلاق ہے انشا اللہ تو کہتے ہیں یاد رکھیے مولانا انشا اللہ اس طلاق کو آ کر ختم کر دے گی طلاق واقع نہیں ہوگی کیوں نہیں واقع ہوگی کیونکہ انشاء اللہ کا کیا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا تو خامن نے کیا کیا بی, بی سے کہا ہے تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا تو طلاق کو معلق کر دیا ساتھ شرط لگا دی کیا شرط لگائی اگر اللہ نے چاہا اور اللہ کی مشیت کا علم نہیں ہو سکتا سمجھ میں تو طلاق کو ایسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تو لہٰذا وہ معلوم ہوا وہ ویسے ہی کہہ رہا ہے بھائی اس کو ختم کرنا چاہتا ہے جبھی تو اس کو ایسی شرط کے ساتھ معلوم کی ہے جس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا پتہ چلتا تو واقع ہوتی شرط پائی جاتی ہم کہتے طلاق ہو گئی اور شرط نہ پائی جاتی تو ہم کہتے طلاق نہیں ہوئی تو یہاں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا بھائی تو طلاق کے واقع ہونے کا حکم بھی نہیں لگا سکتے تو اس نے طلاق کو اللہ کی مشیت پر معلق کر دیا اور اللہ کی مشیت کا علم نہیں ہو سکتا تو یہ طلاق لغ ہو جائے گی لیکن یہ ضروری ہے مارانا کہ انشاءاللہ کا لفظ طلاق کے ساتھ ملا کر کہے یعنی درمیان نے رکے نا اگر کسی نے اپنی بیوی سے یوں کہا انتی طالقن پھر چند سیکنڈ بات جا کر کہتے ان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر تو بھائی انقا آ گیا وہ الگ کلام ہوا یہ الگ کلام ہوا اب نہیں بھائی طلاق واقع ہو جائے کہتے ہیں انشا اللہ تعالی متصل طلاق, طلاق علیہ اور جب کہا اپنی بیوی سے تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا متصلن ساتھ ملاتے ہوئے درمیان میں فصل نہیں آیا جدائی نہیں آئی دونوں کلاموں کے درمیان لمب طلاق والے ہاتھ اس عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی وہ انقہ اللہ ونکھا بھائی استثنا کرتا ہے کیا کہا بی بی سے طالقن سلاسن تجھے تین طلاقیں ہیں الا واحدتن مگر ایک کم تو کتنی واقع ہوں گی کہتے ہیں دو کہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا طالقن سلاسن یہ پہلے آیا تو اس کے آتے ہی کتنی واقع ہو جانی چاہیے ایم. تین واقع ہونی چاہیے لیکن اگر وہ رکا ہے بات پوری ہوئی ہاں بات تو پہلے پوری ہو جائے آگے ایک دو لفظ سنے پتا چلا اللہ واحد معلوم ہوا وہ تین نہیں دینا چاہتا کتنی دینا چاہتا ہے دو دینا چاہتا ہے تو دو باتیں ہوں گی سمجھ میں آ اور یہ ملا کر اسی طرح کہے پھر بات ہے بس. وین قن سن واحد اور اگر خامن نے کہا اپنی بیوی سے تجھے طلاق ہے تین طلاق مگر ایک لقت تو اسے تین دو طلاقیں ہو جائیں گی وَإن اگر یوں کہا سلاسن اللہ سن تین تجھے تین طلاقیں ہیں مگر دو طلاقیں کم تو کہتے ہیں تل لکھت تو اسے ایک طلاق ہوگی واضح بات ہے بھائی لیکن اگر یہ کہا تجھے تین طلاقیں ہیں اللہ سلاسن مگر تین کم اب تین کی تین واقع ہو جائیں گی کیونکہ معلوم ہوا سارے استثناء کے ذریعے سارے کو ختم سارے کو نہیں ختم کر سکتا بھائی تین میں سے پہلے کتنی کام کی تھیں ایک پھر کتنی کی دو لیکن اگر تین کام کرتا ہے تو اس میں سارے کو ختم کرنا چاہتا ہے سارے کو نہیں وہی کیونکہ تلاک دے رہا ہے اور اگلے پہلے سلاسن سے کیا پتا چلا وہ کتنی تلاقیں دے رہے تین اگلے اللہ سلاسن سے کیا پتا چلا کہ وہ ایک بھی نہیں دے رہا گویا کہ رجوع پہلی کو بھی تینوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے رجوع کرنا چاہتا ہے اور تلاک کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا مَلَكَ اضام آتا مِنْهَا اچھا بھئی. سورت یہ ہے آپ نے پڑھا تھا کہ آقا کے لیے جائز نہیں اپنی باندی سے نکاح کرے کیونکہ باندی مملوکہ ہے اور نکاح کیا جائے تو وہ بیوی بنے گی اور بیوی مالکہ بہت ہے بہت سی چیزوں کا اسے اختیار ہوتا ہے تو لہذا مالکیت اور ملکیت جمع ہو جاتی ہے جو کہ درست نہیں اسی طرح ایک عورت ہے امیر ہے اس کا ایک غلام ہے وہ اس غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو غلام تو ہے مملو اور جب نکاح کرے گی تو خامن کیا بن جائے گا بن جاتا ہے مالک بھائی بہت سی چیزوں کا مالک ہے بھائی طلاق وغیرہ کا مالک ہے وہ بھائی تو اور مالکیت اور ملکیت جمع ہو گئی لہذا یہ درست نہیں تو یہی بات یہاں بھی بتلا رہے ہیں بھائی ایک, ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کر لیا کسی اور کی باندی سے اپنی باندی سے تو نکاح جائز نہیں کسی اور کی باندی سے نکاح کر لیا سمجھ میں آئی بات بھائی بعد میں اس باندی کو اس نے خرید لیا کہتے ہیں خریدتے ہی نکاح ختم ہو گیا خریدتے ہی نکاح کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا وجہ یہ کہ نکاح کے ذریعے وہ بیوی تھی بیوی مالک ہوتی ہے اور اب اس کو خریدا تو اس کی مملوک بن گئی اور مالکیت اور مملوکیت جمع نہیں ہوتی تو چاہے پورے پوری باندی کو خریدا ہو یا باندھی کے کچھ حصے کو خرید لے سب کو خرید لے یا سلوس اس کا تیسرا حصہ خرید لے یا چوتھا حصہ خرید لے جو بھی حصہ خرید لے گا فوراً نکاح کیا ہو جائے گا ٹوڈ یا اسی طرح ایک عورت نے نکاح کیا تھا کسی غلام سے کسی اور کا غلام تھا بعد میں یہی اسی عورت نے اس پورے غلام کو خریدا یا اس کے کسی حصے کو خرید لیا فوراً نکاح کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا وہ ادا مالک زمرہ آتا ہوں اور جب مالک ہوا کامند اپنی بیوی کا اوش کا مینہا شک کہتے ہیں حصے کو اپنی بیوی کا مالک ہوا اوشق سم مینہا یا اس میں کے ایک حصے کا مالک ہوا اور ملک مرعۃ ہا یا مالک ہوئی عورت اپنے خاون کی اوشق سم مین ہو یا اس کے ایک حصے کی مالک ہو گئی وقاتل فرقت بینا تو ان میں فرقت یعنی جدائی واقع ہو جائے گی بھائی سورج سمجھ میں آ بھائی باب بابر اس باب میں رجعت کا بیان ہوگا بھائی رجوع کرنا بھائی سلاح کون سی دی تھی مسلان رجوئی دی تھی اور اب رجوع کرتا ہے عدت کے اندر یہ رجعت کہلاتی ہے رجعت سمجھ میں آیا بھائی رجعت لغت میں رجعت کا معنی ہے واپسی بھائی واپسی اور اس میں کسے کہتے ہیں بینسو تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ نکا یہ نکاح کو باقی رکھنا ہے علامہ کانا اسی حالت پر جس پر وہ تھا یعنی جیسا تھا پہلے باقی تھا اب بھی اس کو کیا کیا باقی رکھا مادامت العدتی جب تک کہ وہ عورت اس کے اندر ہے عدت کے اندر ہے بھائی تو کہتے ہیں اذا تلق الرجل امرہتہو تطلیقتا رجعیتا او تطلیقتین فلہو ان یراجعہا فی, عد فی عدتہا رضیت المرأت بذالک او لم ترضہ جب تلاق دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو تطلیقتا رجعیتا کونسی تلاق بھئی تلاق بائن میں رجوع کر سکتا ہے <تصفح> نہیں کوئی طلاق رجو اسی لیے کہا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے رجوع تصلیق یا کتنی طلاقیں دے دے دو طلاقیں دے دے دو تک رجوع ہے مولانا دو کے بعد جب تین دے گا وہ تو حرمت مغلظہ آ گئی اس کے بعد تو رجوع کا حق نہیں اور تطلیق قطنی یا دو طلاقیں دے دی فلاح فی عدتی تو خامن کے لیے جائز ہے کہ اس پر رجاعت کر لے فی عدتی اس کی عدت کے اندر اس پر رجوع کر لے رزیت بذالک کا لم طرزہ راضی ہو اس عورت اس پر یا راضی نہ ہو کیونکہ رجوع کرنا کس کا حق ہے خامن خامن کا حق ہے تو بیوی راضی ہو یا راضی نہ ہو مولانا رجوع ہو جائے گا ان يقول لها راجعتك او را اوقبیل ال بتی ازور فرجی بشہتی بھائی رجوع میں نے بتلایا تھا رجوع زبان سے کہا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں زبان سے ہو کوئی ایسا خیز جو رجوع پر دلالت کرے پھر بھی کیا ہو جائے گا رجوع ہو جائے گا بھائی اور رجوع یوں آور رجعت یہ ہے لہا کے خامن بی بی سے یوں کہا کی میں نے تج پہ کیا کر لیا رجوع کر لیا او راجا تم یہ میں نے اپنی بیوی پر کیا کر لیا رجوع کر لیا چاہے بیوی کے سامنے کہے چاہے کسی اور کے سامنے کہے رجوع ہو جائے گا بھائی او یا یا کیا کر لے اس کے ساتھ غتی کر لے صحبت کر لے صحبت کر لے تو صحبت میں اب زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن صحبت دلالت کر رہی ہے کہ اس نے کیا کر لیا ہے رجوع کر لیا ہے رجوع کر لیا ہے بھائی او یو قبل یا اس کا بوسہ لے لے او یل یا اسے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دے شہوت کے ساتھ اسے چھو لے او یون الہ علا فر یا دیکھ لے اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ تو ان سارے افال میں رجعت ہو جائے گی وجہ یہ کہ یہ سارے افعال مخصوص ہیں نکاح کے ساتھ کس کے ساتھ مخصوص ہیں نکاح. نکاح کے ساتھ یہ افعال جائز ہو جاتے ہیں ویسے جائز نہیں ہیں اور ہاون ان میں سے کوئی ایک فیل کر رہا ہے معلوم ہوا ہے وہ نکاح کو کیا کر رہا ہے باقی رکھ رہا ہے یعنی رجوع کر رہا ہے ورنہ تو ویسے جائز ہی نہیں تھا بھائی وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَن يُشْحِدَ عَلَى شاہی دئی اور مستحب ہے خامن کے لیے کہ وہ گواہ بنا لے رجعت پر شاہ کتنے گواہ بنائے بھائی دو گواہ بنائے وہ علم یوشا وَإِلَّمْ اور اگر اس نے گواہ نہ بنائے پھر بھی رجعت صحیح ہے مانا نا کرنا پھر بھی صحیح ہے گواہ صرف اس لیے بنا لے کہ کل کو کوئی انکار نہ کر سکے تو گواہ بنا لے بھائی عند ابھی حنی فتر الله تعالی عزت گزر چکی ہے عدت کے گزرنے کے بعد خامن کہہ رہے میں نے تو رجوع کر لیا تھا بھائی اپنی بیوی بی کی طرف اپنی بیوی بی سے میں نے رجوع کر لیا تھا اور بیوی بھی بی بی کہتی ہے ہاں اس نے کیا کیا تھا رجوع کر لیا تو کہتے ہیں رجوع ہو چکا ہے یہ رجوع ہے مولانا کیونکہ بیوی بی خود تصدیق کر رہی ہے لیکن اگر بیوی جھٹلاتی ہے نہیں بھئی عزت کے بعد اب بتا رہے کوئی تم نے رجوع نہیں کیا تھا تو کہتے ہیں اب بیوی کا قول معتبر ہے اور اس پر قسم بھی نہیں ہے بغیر قسم کے اس کا قول معتبر ہے بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے اندر امام اعظم و حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں قسم کی بھی ضرورت نہیں ہوئی ان میں سے ایک رجعت بھی ہے تو کہتے ہیں وہی زن قزت عدت جب عدت گزر گئی فقال خامند نے کہا خدم تو راجاتا فی العدت تحقیق میں نے جو ہے رجوع کر لیا تھا اپنی بیوی پر فی العدت عدت کے اندر فسد دقت ہو بس بیوی نے اس کی تصدیق کر دی راجا تم تو یہ راجات ہے یعنی رجوع ہے وہ ان کا اگر بیوی نے اس کو جھٹلایا لایا پل تو قول بیوی کا معتبر ہے ولا یمین عالئی اور اس پر قسم بھی نہیں آئندہ ابھی حنیفت رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سمجھ میں ہے کیونکہ خامن دعویٰ کر رہا ہے جادہ کا اور بیوی جھٹلا رہی ہے تو قول بیوی کا معتبر ہے بھائی فکالت مجی بس الله اچھا خامن رجوع کرنا چاہتا ہے خامن نے بیوی سے کہا بھائی راجعتو کی میں نے تجھ پر کیا کر لیا رجوع کر لیا میں تجھ پر رجوع کرتا ہوں بیوی بی نے فوراً کہا میری تو عدت گزر چکی ہے اب تو رجوع نہیں ہو سکتا میری تو عزت گزر چکی ہے فوراً کہ متصل کہنا ضروری ہے الگ نہیں مولانا متصل کہا فوراً اس کو جواب دیا مولانا تو اب رجوع صحیح نہیں ہے معلوم ہوا عدت کیا ہو چکی گزر چکی ہے بس. وہی رتقی جب خامن نے کہا تحقیق میں تجھ پر رجوع کرتا ہوں فقالت مجی له اللہ فقالت مجی له تو بیوی بی نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا قدیم قزت عزتی تحقیق میری عدت گزر چکی ہے اور ملا کر کہا فوراً جواب میں لم تصح الرجعه تو رجعه صحیح نہیں ہے ائندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام امام ابو حنیفہ رحم الله کی نزدیک و اذا قال زوج الامه بعد ان قضاء عدهها قد كنت راجعتك في العده فصدق المولى وكذبت الامه فالقول قولها عند ابی حنیفہ رحمه الله تعالی پہلے ایک مسئلہ آپ پڑ چکے ہیں کہ عزت کے گزرنے کے بعد سامن کہتا ہے میں نے تو رجوع کر لیا تھا اور بیوی تصدیق کر دے تو ٹھیک رجت ہے اور اگر بیوی جھٹلا دے تو کس کا قول معتبر تھا بیوی کا تو بیوی کا قول معتبر تھا اسی طرح مسئلہ ہے لیکن اب باندی کا ہے ایک شخص نے باندی سے نکاح کیا تھا پھر اسے طلاق دے دی ہے اب عیدت کے گزرنے کے بعد کہتا ہے میں نے تو اس پر رجوع کر لیا تھا لیکن وہ باندی کہتی ہے نہیں بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے رجوع نہیں کیا البتہ اس باندی کا جو آقا ہے مالک ہے وہ کہتا ہے ہاں بھائی یہ سچ کہہ رہا ہے یہ کیا کر چکا ہے رجوع <تصفح> اب دیکھا جائے باندی کی طرف باندی خامند کو جھٹلا رہی ہے اور آخا کیا کر رہا ہے خامند کی تصدیق کر رہا ہے اب کس کا قول معتبر ہے کہتے ہیں بھائی مسئلہ ہم بتا چکے کس کا قول معتبر ہوتا ہے عورت کا قول معتبر ہے لہذا باندی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا باندی کے قول کا جب کے نے اس کی کی گزر جانے کے بعد قد کن تو راجا تک فی التی تحقیق میں تج پر رجوع کر چکا تھا عدت کے اندر فصد دقل مولا تو اس باندھی کے آقا نے اس خامد کی تصدیق کی وہ قدت اور باندی نے خامن رجوع کرنا چاہتا ہے اور رجوع کتنے عرصے میں کر سکتا ہے عزت میں اور عزت کتنی ہے عورت کی تین حیض تین حیض تو تیسرا ہے تیسرے حیض سے جب عورت پاک ہوگی عزت ختم ہو گئی اب اس کی صورتیں لکھ رہے ہیں مولانا کہ حیض کبھی دس دن کا آتا ہے کبھی دس دن سے کم اگر دس دن کے اندر حیض پورا ہوا ہے تو دس دن سے زائد حیض آنے کا امکان ہے نہیں لہذا جیسے حیض ختم ہوا فوراً عزت ختم ہو گئی لیکن اگر حیض دس دن سے کم میں مثلاً چھ دن میں ختم ہوا تو حیض کے رکتے ہی عزت ختم نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تو دس دن پورے نہیں ہیں امکان ہے پھر ہو سکتا ہے خون آنا شروع ہو جائے لہذا آپ تھوڑا وقت بھی گزرنا چاہیے تاکہ بات پکی ہو جائے کہ حیض مکمل طور پر کیا ہو چکا ہے ختم ہو چکا اور کتنا بتلایا تھا بھائی کہ اتنا وقت گزرے جس میں عورت غسل کر لے اور تقبیر تحریمہ کہہ سکے کتنا وقت گزر جائے تو آپ کیا حکم لگائیں گے حیض سے پاک ہو گئی ہے لہذا عیدت ختم ہو گئی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو یہی بات بیان کر رہے تیسرے پر بھائی دس دن پر انقطاط رجاتو تو رجت کیا ہو جائے گی منقطع ہو جائے گی دس دن جیسے خون رکا عدت پوری والان اور رجت کیا ہو گئی ختم ہو گئی اب نہیں ہو سکتا و قص و اور اس کی عیدت گزر گئی وہی لم تخت اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو کیونکہ اب غسل کے وقت گزارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے مزید حیض آنے کا امکان نہیں کیونکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے ہی دس دن وہی انقطع شراتی ایامین اور اگر خون منقطع ہو گیا دس دن سے کم میں لم تنقط عرجا رجق منقطع نہیں ہوگی مولانا ختٰ تک تفصیل یہاں تک کہ عورت کیا کر لے غسل کر پھر جب غسل کر لے گی اب مولانا عزت پوری ہوئی او یم زیا وقت فلاطین یا اس عورت پر کیا گزر جائے ایک نماز کا وقت گزر جائے پھر عزت پوری ہو جائے گی رجعت ختم او تما و تو فلیہ اب حنیف تو ابی یوسف رحم اللہ یا تیم کر لے اور نماز پڑھ لے بھائی مزدور سلن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک صورت سمجھ میں آ یعنی کچھ وقت گزرے گا پھر ہم کہیں گے کہ اب حید سے پاک ہو گئی ہے اور اب رجت ختم ہو گئی اتنی صورتیں لکھیں یا تو عورت کیا کر لے غسل کر لے یا اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے یا وہ تیمم اتنا وقت گزرتا ہے وہ تیمم کرتی ہے اور نماز پڑھ لیتی ہے چاہے نفل پڑھے چاہے فرض پڑے تو عزت گزر گئی وقال محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب عورت نے تیمم کر لیا ان قطعات الرجعت تو رجعت کیا ہو گئی منقطع ہو گئی وہ اگرچہ اس نے نماز ابھی نہ پڑھی امام صبش رحمانہ نے تو کیا شرط لگائی تھی صرف تیمم کر لے اس سے عزت ابھی ختم نہیں صرف تیمم کرنے سے بلکہ کیا کرے ساتھ نماز بھی کوئی پڑھ لے از ختم ہو گئے امام محمد رم اللہ فرماتے ہیں، صرف تیمم کر لے تو پھر بھی کیا ہو جائے گی عیدت ختم ہو گئی کوئی کہتے ہیں اس لیے کہتے تیمم کر لیا تو تیمم کی وجہ سے عورت کے لیے بہت سی ایسی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو بہت سی چیزیں جو پہلے حلال نہیں تھیں سمجھ میں آیا بھائی تو گویا یہ اسی طرح جیسے اس نے غسل کر لیا سے بھی اس کے لیے چیزیں کیا ہو جاتی تھیں حلال ہو جاتی تھیں بھائی تو یہاں بھی اسی طرح اس کے تیمم کی وجہ سے وہ چیزیں جائز ہو گئیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے غسل کر لیا اور غسل جب کر لیتی تھی تو عزت کیا ہو جاتی تھی ختم ہو جاتی تھی تو اس تیمم کی وجہ سے بھی اب ہم کیا کہیں گے عزت کیا ہو چکی ختم ہو چکی شیفین رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تیمم سے صرف حکم نہیں لگا سکتے اس لیے کہ تیمم تو اگر پانی پر قادر ہو جائے یا عورت پانی مل جائے تو اس کا تیمم فوراً باطل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا باطل تیمم باطل ہو جائے گا تو تیمم تو ایسی چیز ہے جو باطل ہونے والی ہے لہذا اس کے ساتھ یہ شرط بھی بڑھا دیں کہ وہ کم از کم ایک دو رکعت نماز پڑھ لے یا نفل پڑھ لے سمجھ میں آیا بھائی اب نماز جو آ وہ تیمم تو پانی دیکھتے ہی باطل ہو سکتا تھا لیکن یہ جو نماز اس نے تیمم سے پڑھ لی یہ اب تیمم سے اب پانی بعد میں مل بھی جائے یہ نماز آپ نے پڑھا ہے باطل نہیں ہوگی یہ پختہ چیز آ تو لہٰذا اب ہم حکم لگا دیں گے کہ اس کی عجت کیا ہوئی ہے وہ ختم ہو چکی تو تیمم جب اس نے کیا ہے صرف ابھی تیمم کیا ہے بھائی تیمم تو پانی دیکھتے ہی باطل ہو جائے گا اسی طرح ہو جائے گا جیسے اس نے تیمم کیا ہی نہیں تھا بھائی سمجھ میں آیا تو لہذا اس کو غسل والا مقام ہم نہیں دے سکتے ہاں جب تیمم کے ساتھ کیا پڑھ لے گی نماز ہی پڑھ لے گی اور آپ نے مسئلہ پڑھا ہے تیمم کے ساتھ ایک نماز پڑھ لی جائے بعد میں پانی مل بھی جائے وہ پچھلی نماز باطل نہیں ہوتی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا لہذا اب مولانا ایک ایسی چیز تیمم تو ایسی چیز تھا جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا تھا لیکن اب ایک ایسی چیز آ گئی تیمون کے بعد جو اب فسخ کو قبول نہیں کر رہی بات پکی ہو گئی لہذا اب اس کو کیا کریں گے عزت کے گزرنے اس کے ذریعے اعتبار کیا جائے گا عزت کے گزرنے کا تو کہتے ہیں ما محمد رم اللہ فرماتے قطع رجاعت جب تی عموم کر لے عورت و رجعت منقطع ہو جائے گی وہ علم تو خلی اگر اسے نماز نہ پڑی ہو نصیت شی ام یوسبان کا ملن فما بے حیض منقطع ہوا دس دن سے کم میں اور دس دن سے کم میں حیض منقطع ہو تو آپ نے پڑھا تھا فورن ختم ہوتی ہے یا کچھ وقت گزرنا ضروری ہے اب مثلا غسل کرت نے بھائی لیکن غسل کے اندر جسم کے کچھ حصہ بھول گئی دیکھا تو وہ خشک تھا پانی بہانا بھول گئی اچھا کہتے ہیں اگر وہ پورا عضو خشک ہے تو پھر اس صورت میں ابھی رجا ختم نہیں ہوئی اگر پورے عضو خشک نہیں ہے بلکہ اس پہ کم خشک ہے تو پھر رجاب ختم ہو چکی بھئی کیا وجہ ہے غسل تو پورا نہیں ہوا وہ بھول گئی ہے کہتے نہیں بھئی یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے اس نے اس عضو کو دھویا ہو اور جلدی خشک ہو گیا تو اگر پورا عضو خشک ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے عضو دھویا ہی نہیں ہے اس لیے ہم نے کہا رجاج بھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ پورا عضو نہیں خشک ہو سکتا ہاں عضو سے کم تھوڑی سی جگہ تھی وہ خشک ہو گئی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے مارانا ایک عضو کا کوئی حصہ کیا ہو جلدی خشک ہو جائے دھویا تو اس نے ہو سکتا ہے ہوگا لیکن وہ پھر جلدی کیا ہو گیا خشک ہو خو گیا جب جلدی خشک ہو خو گیا تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا غسل تو پورا ہو چکا ہے اور عزت کیا ہو گئی تھی ختم اور رجک کا حق بھی ختم تو عرض سے کم ہو وہاں جلدی خشک ہونے کا امکان ہے لیکن وہ پورا وہ ہو وہ جلدی اتنی خشک نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وہ نقطہ اگر عورت نے غسل کیا و نصیحت شی امین بدنہ اور بھول گئی کچھ حصہ بدن میں سے لم اسے بھول ماؤ کہ اسے پانی نہیں پہنچا دیکھا تو وہ خوش گئے وہ انکان لم ملن فما فو اگر وہ ایک پورا علز تھا یا اسے زائد تھا تو رجع ختم نہیں ہوئی کیونکہ پورا عضو یا اس سے زیادہ اتنی جلدی خشک نہیں ہو سکتا معلوم ہوا دھویا ہی نہیں اس کو بھئی تو وہ سلے پورا نہیں ہوا ابھی وہ ان کا نا اور اگر وہ عرض سے کم تھا ان قطعت الرجعت تو رجا کیا ہو گئی منقطع ہو گئی منقطع ہو گئی, منقطع ہو گئی. معلوم ہوا یہ ویسے خشک ہو گیا ہوگا اس نے دھویا ہوگا بھئی تھوڑا سا حصہ ہے ول مت اللہ قطر رجو اور متعلق رجعیہ یعنی وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے تتشوف تتشوف کا معنی ہے بناؤ سنگھار کرنا اور متعلق رجعیہ بناؤ سنگھار کرے وہ تتزین اور کیا کرے زینت اختیار کرے مزین ہو بھائی بھائی تاکہ خامن کیا کر لے خامن کا دل اس کی طرف مائل ہو اور وہ رجوع کر لے بھائی و یتحب لزوجها الا يدخل عليها حتى یستاذنها و یسمعها خفاً علیہ اور مستحب ہے اس کے خاون کے لیے کہ وہ اس پر داخل نہ ہو یعنی جب بھی گھر میں آنے لگے ویسے داخل نہ ہو حتى یستاذنها یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لے وَيُتْمِعَ عَلَيْهِ اور سُنا دے اسے جوتوں کی آواز یعنی چلتا ہوا ہے تو ذرا کوئی ایسی اشارہ کر دے جس سے اس کو اندر پتہ لگ جائے کہ خامن میرا آ رہا ہے خامن میرا آ رہا ہے سمجھ میں اجازت لے مانا اجازت لے یعنی کہ اس کی صورت بتلا دی کہ کیسے آئے آتے ہوئے جوتوں سے ذرا زور کی آواز نکالے تاکہ اندر عورت کو پتہ لگ جائے کہ خاون آ رہا ہے یا کھنخار سے, سے دور سے کھنکھارے اس اس کو پتہ لگ جائے یا کوئی اس طرح کا اور عمل کرے جس سے عورت کو پتہ لگ جائے بھائی بھائی کیوں یہ کیا کیوں ضروری ہے کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ آپ نے رجعت کے باب میں پڑھا تھا رجعت کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ رجعت میں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا فیل پایا جائے جو رجعت پر دلالت کرے تو بھی کیا ہو جائے گی رجعت ہو جائے گی اور اس میں ایک آپ نے بات پڑھی تھی کہ اگر خامن نے عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت سے دیکھا تو بھی کیا ہو جائے گی رجعت ہو جائے گی اس لیے کہ یہ فیل نکاح کے ساتھ مخصوص ہے نکاح کے بعد یہ جائز ہے اس کے بغیر تو جائز نہیں تو لہذا اب یہاں ہو سکتا ہے عورت ایسی حک پر بیٹھی ہو خامن کی نظر پڑ جائے تو پھر رجعت ہو گئی اور عورت پر پھر طلاق دے گا تو اس پر عزت کیا ہو جائے گی طویل ہو گئی پہلے کچھ عزت گزار چکی تھی پھر خود بخود رجعت ہو گئی پھر اس کے بعد اسے کیا کرنا پڑا طلاق دینی پڑی تو لہذا اس لیے پہلے سے کیا کر دے کھنکھار دے یا کوئی جوتوں سے آواز وغیرہ نکالے تاکہ اسے اندر پتہ لگ جائے بھائی تو وہی استحب بولا اور مستحب ہے اس کے خاون کے لیے اللہ خلاح کہ اس پر داخل نہ ہوا کہ یہاں تک کہ اسے اجازت لے لے سمجھ میں آیا آگے اسی کی تفسیر آ رہی ہے اجازت کیسے لے گا کہتے ہیں وہ یوس میں آحا سنا دے اس کو اپنے جوتوں کی آواز خفق آواز کو کہتے ہیں تلاق الرجروت ان کا نلا قم باندی طلاق رجی لا یو ہر ریم الوت آ یہ وسیع کو حرام نہیں کر رہی طلاق رجعی میں تو رجوع کا حق ہے اس سے نکاح بھی پوری طرح ٹوٹا ہی نہیں ہے نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے تو خامن کیا کر سکتا ہے عدت کے اندر سکتا ہے اور جب صحبت کرے گا یہ کیا ہو جائے گا رجوع ہو جائے گا تو دیکھا طلاق رضی وسیع کو حرام نہیں کرتا یعنی صحبت کو حرام نہیں کرتا وہ ان کا نلاقائ اور اگر طلاق بائن تین سے کم تھی فلاح جہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا طلاق بائن دے دے خامن اپنی بیوی کو تو آپ دوبارہ نکاح ضروری اور عزت کے گزرنے کے بعد عورت جس کے ساتھ مرضی چاہے نکاح کر لے لیکن اسی خامہ سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو عزت کے اندر بھی کر سکتی ہے اور عزت کے بعد بھی کر سکتی ہے سمجھ میں لیکن یہ تین طلاقوں سے پہلے پہلے تک ہے ایک بائن دی ہو یا دو بائن دی ہو تو پھر ہے ماننا سورج سمجھ میں آ نکاح کر سکتا ہے اچھا تو کہتے ہیں وہ ان کانۃ طلاق مبائن دون الثلاثی اور اگر طلاق مبائن تین سے کم تھی فلہو ائیتزوجھا فی عدتها تو خامن کے لیے جائز ہے کہ اس نے نکاح کر لے اس کی عدت میں و بعد انقضاء عدتها اور اس کی عدت کے گزرنے کے بعد یعنی جب چاہے نکاح کر سکتا ہے یہ خاوان وان کانت طلاق الثلاثا فی الحره او اثنتین فی الاماتی اور اگر طلاقیں تین تھیں آزاد کے اندر آزاد عورت کی کتنی طلاقیں ہیں بھائی جی باندی کی کتنی ہیں دو تو آزاد عورت تین سے مغلظہ ہو آ... جائے گی اور باندی دو طلاقوں سے کیا ہو جائے گی مغلظہ <providingarshallow> مغل لہذا اب حلال شرعی ضروری ہے وہ, با... وہ مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وہ انکان طلاق و سلاح فی الحر اور اگر طلاقیں تین تھیں باندی آزاد عورت کے اندر یعنی آزاد عورت کو دی طلاق اور وہ تین طلاقیں تھیں اویس نہ تئنی فی الاماتی یا دو تھیں باندی کے اندر یعنی باندی کو کتنی طلاقیں دے دی دو دے دی لم تا خل تو یہ عورت اس خاوند کے لیے اب حلال نہیں ہے حتا تن کے حزوجن غیره یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور خامند کے ساتھ نکاحن صحیحن کون سا نکاح کرے نکاح صحیح کرے و يدخل بها اور وہ خامن اس کے ساتھ صحبت بھی کرے سم مایو تلکھا ویاد خلا بیاہا پڑھے بھائی ویاد خلا بیاہا اور وہ خامن اس کے ساتھ صحبت کر لے سم مایو پھر اسے کیا کر دے طلاق دے دے تو دوسرے خامن سے صرف نکاح کرنے سے ہی پہلے خامن کے لیے حلال نہیں ہوگی اس نے صرف نکاح کیا اور طلاق دے دی اب عیدت کے بعد پھر وہ پہلے خامن سے نکاح کرنا چاہتی ہیں نہیں بلکہ دوسرے خامن کا صحبت کرنا بھی ضروری ہے تو یہ مانا ہے بھائی غیر نکاحن صحیح ہن یا نکاح کر لے اس سے دوسرا خامن صحیح نکاح و یا تو خلا بہار اس کے ساتھ صحبت کر لے ثم یو تل پھر اسے طلاق دے دے تو پھر حلال ہوگی او یموتا انہا یا کیا ہو طلاق دے دے یا دوسرا خامن اسے چھوڑ کر مر جائے پھر عدت گزار کر پہلے خامند سے کر سکتی ہے تو صحبہ ضروری ہے وہ فبی المراح کو پھر تخلیل بالغ کہتے ہیں جو قریب البلوغ ہو مارا نام دیکھو ایک عورت کو ایک شخص نے تین طلاقیں دے دی تین طلاقیں دینے کے بعد اب حرمت مغلظہ آ گئی عورت نے عزت گزاری اور عزت گزارنے کے بعد ایک مراحف سے نکاح کر لیا ایک بچہ ہے جو ابھی بالغ تو نہیں ہوا لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے اس کے ساتھ اس کے ولی نے نکاح کر دیا بچے کے ولی نے اس بچے کا نکاح اس عورت سے کر دیا اچھا یہ قریب البلوغ تھا ابھی بالغ نہیں ہوا اس بچے نے نکاح ہو گیا اس بچے نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی سبت کرنے کے بعد بھئی اب چند دن کے بعد یہ بالغ ہوا بالغ ہوتے ہی اس نے طلاق دے دی جب تک بچہ تھا اس وقت تک تو طلاق بھی اس کی مؤثر نہیں تھی. طلاق کا اعتبار نہیں تھا یہ بالغ ہوا بالغ ہوتے اس نے طلاق دے دی تو کیا اب یہ عورت عزت گزار کر پہلے خامن کے ساتھ ہی نکاح کر سکتی ہے کیونکہ اس بچے نے جو صحبت کی وہ بالغ ہونے سے پہلے کی تھی تو کیا اس کا اعتبار ہے یا اعتبار نہیں کہتے ہیں ہاں اس کا اعتبار ہے اور اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے گی عورت پہلے خامت کے لیے حلال ہو جائے گی بھائی صاحب قزوری نے آپ کو کیا بتلایا کہ قریب البلوغ بچہ جو ہے وہ بھی حلال کرنے میں کس کی طرح ہے بالغ کی طرح ہے بھائی جیسے بالغ خاون کی صحبت سے بیوی پہلے خاون کے لیے حلال ہو جاتی ہے بھائی وہ ترجیح طلاق دے عیدت گزارے تو پھر پہلے خاون سے نکاح کر سکیے اسی طرح فبی مراحد کی صحبت سے بھی کیا ہے عورت پہلے خاون کے کی لیے کیا ہو جائے گی حلال ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وس بھی المراحق تخلیل کل اور وہ بچہ جو مراحق ہے یعنی ہاں ہاں بالغ ہونے کے قریب ہے پھر تحلیل حلال کرنے میں کل بالغی کس کی طرح ہے بالغ کی طرح ہے وہ وس ال مولا امتح ایک شخص نے ایک باندھی سے نکاح کیا تھا اور اس شخص نے اس باندی کو دو طلاقیں دے دی تو حرمت مغلزہ آ گئی اب اس باندی کے لیے اس شخص کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کرے اور وہ اس کے ساتھ صحبت کر کے پھر طلاق وغیرہ دے گئے سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو اب بھائی کسی سے نکاح تو نہیں کیا اس نے البتہ اس خامن نے تو چو طلاق دے دی طلاق مغلزہ تو خاوند پر باندی حلال ہو حرام ہو گئی جب خاون پر حرام ہو گئی پوری طرح تو اب آقا کے لیے حلال ہو گئی پہلے نکاح کرتے ہی آقا پر کیا ہو گئی تھی حرام ہو گئی تھی اب آقا نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو کیا آقا کے صحبت کر لینے سے اب اس خامن کے لیے حلال ہو جائے گی کہتے ہیں نہیں بھائی آقا کی صحبت سے خامن کے لیے حلال نہیں ہوگی یہ مانا وبت المولا امتح لا یوح الوہا اور آقا کے صحبت کرنا اپنی باندی سے لا یوحلوہ یہ اسے حلال نہیں کرتا پہلے خامن کے لیے وہ عزا تز و جہاں بشر تحلی نکاح مکرو ہن بہ حلال شرعی کرتا ہے کوئی حلال شرعی ایک خامن نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تو آپ نے پڑھا ہے حلال شرعی کے بغیر پھر, پھر, پھر اسی خامن سے عورت کا نکاح صحیح نہیں تو اب حلالہ کرنے کے لیے یہ عورت کسی شخص سے نکاح کرتی ہے اور شرط لگاتے ہیں نکاح میں کہ بھائی نکاح کے بعد صحبت کرنے کے بعد آپ پھر کیا کر دیں گے طلاق دے دیں گے سمجھ میں آیا اس شرط پر نکاح یا وہ شخص شرط کے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا صحبت کے بعد پھر اسے طلاق دے دوں گا یاد رکھنا اس شرط کے ساتھ نکاح یہ مکرو تحریمی ہے کیا ہے مکرو تحریمی ہے مکرو تحریمی ہے بھائی ہاں البتہ مکرو تحریمی تو ہے لیکن پھر بھی عورت کیا ہوگی پہلے خامن کے لیے حلال ہو جائے گی تو یہ شرط لگائی مولانا اب یہ شرط فاسد لگائی لیکن یاد رکھیے نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا شرط فاسد ہو جاتی ہے اور نکاح کیا رہتا ہے صحیح بے کے بعد میں آپ نے پڑھا تھا کوئی شرط فاسد لگائی تو بے کیا ہو جائے گی فاسد لیکن نکاح شروع فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا نکاح ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا لہذا کہیں آپ نکاح کرتے ہیں مولانا بیگم شرط لگا دیتی ہے روزانہ مجھے فلم دکھانے لے کے جاؤ گے ہاں بھائی قبول کر لو کوئی حرج نہیں یہ شرط فاسد ہے اور نکاح میں شرط فاسد لگائی تو شرط فاسد ہے اور نکاح صحیح ہے نکاح صحیح ہو جائے گا جہاں اور خامن نے جب نکاح کیا عورت سے بشرتی تحلیلی حلال کرنے کی شرط پر مکرو ہوں تو نکاح کیا ہے مکرو ہے بادہ حلت لل اول پس اگر طلاق دے دی اس خامن نے اس عورت سے صحبت کرنے کے بعد حلت لیل تو عورت پہلے خامن کے لیے کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی جی بھائی طلّہ کر رجو سورت یہ ہے آگے یہ مسئلہ بتلائیں گے بھائی آپ نے پڑھا ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہے طلاق بائن دے دی یا ویسے طلاق دی عیدت گزری عورت الگ ہو گئی اب پہلے خامند کے ساتھ پھر نکاح کرتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے لیکن اب نکاح کرے گی تو خامند کتنی طلاقوں کا مالی دو کا پھر اس نے طلاق دے دی پھر عیدت کے بعد پھر انہوں نے نکاح کر لیا اب کتنی طلاقوں کا مالک ایک طلاق کا مالک ہے ایک طلاق کا مالک اچھا اب ایک شخص نے ایک عورت کو ایک طلاق دی تھی یا دو دی تھی اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا عیدت کے بعد اس نے پھر طلاق دے دی بعد میں کچھ کے بعد سے عورت نے پھر عیدت گزاری اب پھر پہلے خامن سے نکاح کر لیا تو پہلے خاون سے جب درمیان میں زوج ثانی آ گیا تو اب جب پہلے خاون کے پاس آئے گی پھر وہ نئے سرے سے تین طلاقوں کا مالک ہوگا ہونا تو اگر ویسے زوجے ثانی درمیان میں نہ آتا پھر تو اس نے کتنی طلاقوں کا مالک ہونا تھا جتنی باقی رہ گئی تھی صرف ان کا مالک ہونا تھا لیکن یہاں زوجانی درمیان میں آ گیا عورت نے کسی اور سے نکاح کیا اس نے طلاق بھی زوجانی جو ہے گزشتہ تمام طلاقوں کو ختم کر دیتا ہے گرا دیتا ہے اور نئے سرے سے کتنی طلاق آ جاتی ہیں تو <تصفح> اب پھر عورت نے نئے پہلے خامن سے نکاح کیا تو اب وہ پھر تین طلاقوں کا مالک بن گیا مسئلہ سمجھ میں آیا تو یہ بتلا رہے جب طلاق دے دی کسی آدمی نے کسی آزاد عورت کو ایک طلاق اور تتلی قطعی یا دو طلاقیں ون قزت عزت اُہا اور اس کی عزت گزر گئی وہ تذب وجد بزو جن آ اور اس نے نکاح کر لیا کسی اور خاون سے فدہ خلا بھی ہا اس نے اس عورت سے صحبت کر لی سم مہادت پھر عورت لوٹ آئی پہلے خامند کے پاس یعنی اس نے طلاق دے دی عزت گزاری اور پھر پہلے خامن سے اس نے کیا کر لیا نکاح کر لیا تو کہتے ہیں عادت تطلی خاتین تو یہ لوٹے گی تین طلاقوں کے ساتھ وہ سلاسی کما یہ اب ہنی فتو ابی یوسف راہ محم اور گرا دیتا ہے زوجستانی. کس کو گرا دیتا ہے معدون تین طلاقوں سے کم جو تھی ان کو گرا دیتا ہے کمائے جیسے وہ تین کو گرا دیتا تھا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی اب یہ آدمی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے دوبارہ نہیں لیکن جب کسی اور خاون سے اس نے نکاح کر لیا اور اس نے طلاق دی عدت گزری اب پھر زوج اول اسے نکاح کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو زوجہ ثانی نے ان تینوں طلاقوں کو جیسے گرا دیا تھا اسی طرح ایک یا دو تین ان کو بھی کیا کر دیتا ہے تینا. گرا دیتا ہے اور پھر نئے سرے سے تین طلاقیں آ جاتی ہیں تو یہ مانا ہے کہ وہ یہ دم الزوجانی گرا دیتا ہے دوسرا خامن ما ماد سلا تین سے کم طلاقوں کو کما یہ دم جیسے کہ وہ تین کو گرا دیتا ہے ایندر ابھی حنیف تو رحیم محم اللہ شیخین رحیم اللہ کے نزدیک تو ان کے نزدیک جب ثانی شیخین رحم اللہ کے نزدیک ثانی کے بعد اب پھر زوج اول سے نکاح کیا تو کتنی طلاقوں کا مالک تین کا ہی کا مالک ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں جتنی باقی تھی اب بھی انہی کا مالک ہے اگر پہلے ایک دی تھی تو اب بھی دو اب اس کے بعد دو طلاقوں کا حق ہے اگر پہلے دو دی تھی اب کتنے کا حق ہے ایک کا حق ہے بقال محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں لا یہدم الزوج الثانی نہیں گراتا زوج الثانی ما دون الصلات تین طلاقوں سے کم کو وہ اسی طرح اب بھی وہم باقی رہیں گی جو باقی تھیں ور اذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت بزوج اخر صورت مثال ائی ہے ایک آدمی نے ایک عورت کو تین تلاقیں دے دی اب اس آدمی کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں بغیر حلال اچھا اس کے بعد کوئی پتا نہیں اس عورت کا کچھ مدت کے بعد وہ عورت پھر اس سامن کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے جب تلافیں تین دے دی تھی میں نے اپنی عزت گزاری عزت گزارنے کے بعد میں نے کسی اور آدمی سے میں نے نکاح کر لیا تھا اور اس نے میرے ساتھ صحبت بھی کر لی تھی پھر اس نے مجھے کسی وجہ سے طلاق دے دی اور پھر میں نے پوری عزت گزار لی ہے اب میں آپ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں تو کیا خاون اس عورت کی بات کی تصدیق کرے اور اس کو سچ مانتے ہوئے دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی اگر اتنی مدت گزر چکی ہے کہ جس میں یہ عزت وغیرہ سارا ہو سکتا ہے شوہر کا گمان ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے تو پھر اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے سورج سمجھ میں آ تو جب خامن کو غالب کو مانو کہ یہ سچ بول رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی تو, تو سب کر سکتا ہے اور نکاح کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وہی ذات اللہ خاصن نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی فقالت پھر بڑی مدت کے بعد عورت آئی ہے کچھ مدت کے بعد عورت آئی اس کے بعد فقالت کہنے لگی قدیم قضت عدتی تحقیق میری عدت گزر گئی ہے آخرہ اور میں نے نکاح کیا تھا قدیم قزت عدتی تم نے مجھے طلاق دی تھی پھر میری عدت کیا ہوئی گزر گئی و آخرہ اور میں نے بھی نکاح کیا ایک اور خامن کے ساتھ اور دوسرے خامن نے کیا کیا میرے ساتھ اس نے سہبت کی وہ تلقنی اور پھر اس نے مجھے کیا, کیا تلاق دے بھی ون قزت عزدتی اور پھر میری عزت کیا ہوئی گزر گئی ول مدت اسخت اور یہ اتنی مدت گزر چکی ہے کہ جو استعمال بھی اس کا رکھتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو دفعہ عورت کیا کر لے عدت بھی گزار لے اور کسی سے بیچ میں نکاح بھی کیا ہو جاز علی اسدہ تو جائز ہے دوس پہلے خاون کے لیے کہ وہ اس عورت کی تصدیق کرے ازا کا نغالب نہیں نہا ساد جبکہ اس کا غالب گمان یہ ہو کہ یہ عورت سچی ہے چلیے بس مولانا خاضہ المرام اللہ علم بھی حقیقت